پناہ تاریخ تنگید اس مالک الملک رب العزت وحدولا شریک نلائق ہے کہ جس نے ایک دن عدل اور انصاف کا مقرر فرما دیا ہے اس دنیا اندر ہوافیاں یہ رسب ہونے والے حقوق اس دن سارے ہی عدل اور انصاف نل پورے کر دیتے جانگے حقاق کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایسی بکری نے جیگ نہ ہو اپنی زبان اندر جنوب کو نی بکری کہیے انسے سنگا والی بکری نے ظلم نل سنگھ ماریا ہوئے گا تو اللہ وہ بھی بدلا دلوا اسی پتہ نہیں کس پھول اندر پڑے ہوئے ہیں اج انسان ظلم کر لگا یہ سوچتا ہی نہیں کہ کوئی ذات دیکھ رہی ہے انہیں وقت مقرر کیتا کیا ہوا اس ظلم کی سزا ملے گی اگر یہ تصور ذہن اندر بیٹھ جائے تو ننانوے فیصد فتنے اور شراب کا خود بخود ہی ختم ہو جائیں قیامت کا یقین اگر دل اندر بیٹھ جائے قیامتمان سا سبق چل رہا سی کہ کسے پوچھنے والے نے پوچھا مت سا تو یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کدوں اونی ہے اے اللہ کے رسول وسلم قیامت اندر کنی دیر باقی رہ گئی ہے آپ نے اندر فرمایا مس بھائی قیامت بارے جاتے جنا سوال کرے نو علم ہے کہ قیامت کدوں آ رہی ہے وہ جاتا ہے اور سوال کرنے والے کون سن حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل اندر آئے آ کے مجلس نبوی اندر بڑے ادب نل بڑے طریقے اور سلیقے نل بیٹھے چند سوالات کیتے جنہ تو ایک سوال قیامت بندی جس پہلے آپ نے یہ جواب دیتا فرمایا کہ جنہ تینوں پتہ ہے اہ نہیں مین پتہ ہے کہ او کہ لگے پھر وہ کچھ نشانیاں ہی فرما دیو اس الامتا ہی ذکر کر دوں تاکہ اسی تیاری کر لیے کیونکہ کام کوئی بھی اچھا یا برا کرنا ہوئے آدمی ہو تیاری کرتا ہے کسی شخص نے ریل پہ سوار ہونا ہوتے ٹکٹ خریدتا ہے پھر سگنل نو بار بار دیکھتا ہے کہ اے ڈاؤن ہویا ہے کہ نہیں وقت پوچھتا ہے اسی طرح ہی پوچھا کہ کچھ نشانیاں اور علامت ہی فرما دا کہ ان علامت نو دیکھ کے دی آدمی تیار ہی کر لے کہ ہوں تو وقت قریب ہی گا گزشتہ تھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربتا کا ایک فرمایا رب کہ قیامت جدو قریب آ رہی ہوگی رہ ادو اولاد نافرمان ہو جائے گی دوسری نشانی فرمائی کہ تھی دیکھو گے ایسے لوگ جہے کدی سر تو ننگے کدی پیروں تو ننگے کدی انہیں کمیز نہیں کدی چادر نہیں کدی صبح کھا لیا شام اور شام کھا لیا تے صبح فاقہ پیڈان سے بکریا دے چراہن والے چرواہے یا تو تا, تا والو دل بنیاد اچانک ان دولت آ جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے عمارتیں بنا اندر بلڈنگ بنا ابھی دیکھ رہے ہیں اپنی آپ بےشمار ایسے موقع جنہوں قیامت قیامتیاں نشانیاں بیان ہیں فرمائیا رسول فرمائیاں تاکہ لوگ متنبے ہیں آگاہ رہ تیاری کر لیں اپنی کیونکہ وہ سفر ایسا کٹن سفر ہے مشکلات کا بڑا ہوا ایسا سفر ہے کہ جتھے انسان نے دنیا کو تنہا ہے کسی نے نال نہیں جانا اج تک کوئی شخص کسی قبر اندر نہیں دیکھا ہی گیا ہے بھی گیا اور یہ سفر ایسا سفر ہے کہ کوئی مسافر واپس لوٹ کے نہیں آیا کہ انہیں آ کے دسیا ہوا کہ حالات ایس قسم کے ساری معلومات حضرت بیان کہ ایک موقع سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہوا بارے آمد پرانے مجید میں کی بھی میں آیت تلاوت کی قیامت کدوں آ رہی سنجیدگی اور متانت نال رہے تھے ایک طبقہ ایسا بھی جیڑا مزاق اور جھجھا کرتا وہ سوال کرتے سن <متا> <الواعدو انکن> <صادقین> کہ نے آئے میں, تو سم بڑی قیامت قیامت شروق کیا ہے تو قیامت کدو ہونی ہے کتنے جی دیا دکھاؤ نہ لیکن سنجیدہ طبقہ بھی موجود سی۔ جہاں قیامت دے بارے اندر پوچھتا سی کہ قیامت کدو کہ دیر رہ گئی ہے کچھ نشانیاں کچھ علامت کو لو سوال کیتا گیا کہ قیامت کدوں آ رہی ہے یس آلو کا میرے ابھی والے ہیں سر لوگ آپ کو لو پوچھ رہے ہیں قیامت کدو آؤں گی قیامت دے بارے اندر سوال کر رہے ہیں کل اِنَّمَا عِندَ اللَّهِ اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا فرمایا تو انو بھی کی پتا ہوگا شاید قیامت قریبی ہی آ گئی ہو صحابہ بیان کرتے نے اللہ, ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے و دا صبح تو چاری فرمایا مجلس قائم رہی حضور ارشاد فرما دے رہے اص سی نماز کا وقت کری باغ اگر بلال نو اشارہ کیتا گیا بلال اٹھے اذان دور کی نماز پڑھی سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ شروع گیا حضرت بلال نے اثر اذان دثر پڑی گئی آپ نے وہ سلسلہ پھر شروع فرما دی دیتی او شروع دیتی اور او اس دن دیوار جو نصیحت اندر اکثر سے ہاوا جہ نے اکی چار وطار جاری دلہ اندر رکت پیدا ہوتی ہے اور بیان کر دینے کہ کرتے لنا آپ اس طرح کی نصیحت کانو فرما رہے سن جس طرح الوداع کہہ والے رسط ہوے کہ میں تمہیں ہوں چھٹ کے جا رہے ہوں بالکل یہ محسوس ہو رہا جس طرح کوئی بزرگ گھروں جان لگتا ہے سفر سے کسے کام کاج واسطے دے سارے افراد نو ایک کر کے کچھ نصیحت ایس ایس ایس ایس نہ ایسا معلوم ہو رہا سی کہ آپ سانو اللہ کہیں لگے جس ویلے سورج غروب قریب پہنچیا تھوڑا جا سورج باقی سی کہ مجلس ختم کر کردیا ہویا آپ نے فرمایا کہ دن کن باقی رہ گیا عرض کیتی گئی یا رسول اللہ بس ان قریب ہی سورج غروب ہو جائے گا مغرب ہو جائے گی آپ نے فرمایا جنہ جنک سورج غروب ہونے اندر وقت باقی ہے جنہ جناک دن باقی رہ گیا ہے اس طرح سمجھ لو کہ اینی کی دیر قیامت اندر رہ گئی اللہ نے جدو کا یہ نظام قائم کیا ہے دن اور رات کا سورج اور چند نو بھی چودہ سو سال گزر گئے کہ یہ نظام اللہ نے کنی دیر باقی رکھتا ہے لیکن قریب آ چکا ہے معاملہ بے شمار ایسیا علامت ایسے واقعات حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی نے وہ ایک واقعہ بیان کر دیا. ایک ہو ساتھی تھا دونوں دوست کشتی سے بیٹھے سفر کر رہے تھے سمندر اندر طوفان آ گیا ایسی تند و تیز ہوا چلی فرما دینے ہیں کہ سان کوئی پتہ ہی نہ رہا کہ ساری کشتی کس پاس چلی گئی رخ تا بھی علم نہ مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے سماغ کدھر ہے جنور کدھر آسمان کے بدل چھ ہوئے ہوئے طوفان آیا ہوا ہے کشتی نوا اڑا کے لے گئے اس تو ویڈی کوئی کتاب دینی چاہیے ہوا اڑا کے لے گئے کشتی فرما دینے کہ اتنا دیکھا سامنے ایک چھوٹا جا جزیرہ آ گیا جزیرہ ایسی جگہ کیا جاتا ہے کہ جی چاروں طرف پانی ہوگئے درمیان تھوڑی جی خشکی ہو پہاڑی ہو خشکی ہو جزیرہ دیکھا ابھی اور اس جزیرے اندر سانوں ایک بہت لمبے قد دا انسانی شکل دا کوئی نظر آیا وہ سر کہ پیران تک بال بڑے ہوئے سن لا نہ کو لاہ دو بور اگر دار پتہ ہی نہیں لگتا کہ, کہ اسی سوچن لگ پی کہ طوفان تو شاید بچ جاندے لیکن ایس بلا کو نہیں بچنا پتہ نہیں چیز کھا جائے اجے اس قسم دے خیالات سارے دل اندر آ ہی رہے شکل دیکھی نے بغیر والن کشتی اندر دو سہا دی اللہ ان سوال صلی اللہ علیہ محمد کشتی والی محمد پیغمبر آ چکے نہیں اللہ علیہ وسلم. اسی جواب دیتا تشریف لیا چکے نے آپ آ چکے نہیں. یعنی آپ کی جسالت اور زمانہ شروع ہو چکا ہے حضرت تمیم داری فرمانے جس ویلے اندر جواب دیتا کہ او اس لیے وہ جہاں انسان اتنی دیکھ رہے تھا بڑا لمبا تڑنگا وہ پہ اور اچھلیا محسوس ہوا کہ یہ زنجیر جگڑا ہوا زنجیر کی آواز آئی سان بیشتر اس سے کہ اِسی وہ سوال کرتے آواز نے ساری کشتی کو پھر دوران آیا کسی ہوسے لے بچتے بچا دے انارے لگے سمندر چاہر نکلے واپس مدینے پہنچے کہ آ کے یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلمیا کہ اس طرح اصل ایک شکل دیکھی دیکھیے انسانی لمبی تڑنگی اور اے اوڈا اے, اونے سوال او اے سوال کیتا آپ نے فرمایا اثر دونوں منگ ہوگا جان دوں وہ کون سی جن اے سوال کیتا تھانوں جن کو دیکھ کے آئے ہو جزیرے اندر وہ کون سی کہیں لگے جی اسی ابھی تک سمندر اندر طوفان کا شکار ہو گئی اور ہا سر لے گئی ابھی تو ڈر رہ پتہ نہیں کہ میرے بارے اندر پچھیا اور میری آمد دے متعلق تو پھر او خوشی نچلے اور پجی کہ آخری پیغمبر آ چکا ہے ہن قیامت قریب آ رہی ہے اور میرے آزاد ہونے دا وقت قریب آ رہی ہے بے شمار ایسے واقعات حدیث دیا کتاباں موجود ہیں جنہوں تو یہ بات بالکل واضح ہوئی ہے کہ قیامت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آن کی ایک نشانی اور ارمت یہ بیان فرمائی فرمایا لوگ قبرستان کے کولو گزرن دائیں دائیں اگے پیچھے قبرستان ہوبرستان چ قبر نس دیکھ کے بندہ ہسرت نلے گا کاش کہ میری بھی ایبر بنی ہوسمائشی بھی بھی تکلیف ہو اتنے حملہ اور ہوگیا کہ وہ حسرت نلے گا کاش کہ میری بھی قبر بن چکی ہوں میں لے ہوگا میں اے بجلی کے نرخ بڑھتے نہ دیکھتا میں اے بجلی گردی نہ دیکھنا اچھ قسم قسم دیا مصیبت اور تکلیفیں نازل ہو رہی ہیں مرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا عام حالات اندر جہے لوگ خودکشی کرتے ہیں مرد نے وہ جذبات اندر آ کے اللہ کو مایوس ہو کے نا امید ہو کے شیطان دے ورغلان وران یا وہ کوئی ایسے محرکات ہوں نے لیکن عام حالات اندر کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا مگر فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا مشکلات پیدا ہو جان گیا آدمی اپنے آپ کو ایسا مصیبت گرایا ہوا دیکھے گا کہ قبر دیکھ دیکھ کے حسرت نل کرے گا کاش کہ میری بھی قبر ہی میں کر رہی ہوتے پیا اپنے اپنے گرے اندر اندر چاندیے کیا یہ کیفیت ساری پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت قریب ایسے ایسے جتنے ہونگے یوس بے ہو مزمین و یم سی کا فرن و یوس بے ہو فرمایا دن صبح دن چڑھے گا بندہ چنگا پلا مسلمان ہوئے گا مومن گا نمازی متقی پر ہرکدار ہوا گا سی کافرن شام تک وہ مومن کافر ہو چکا ہوگا یمسی مس محنت شام کو نو من ہوئے گا یس کے وہ کافی رنگ صبح سو کے اٹھے گا کہ کافی ہوا ہوجہ کی وجہ ہے تو کدی لالچ اندر آو ہی چیزاں نے جڑیاں انسان نو کسے طرف ہٹا سکا نے یا کسے طرف لگا سکتی ہیں یا لالچ ہے یا ڈر اور خوف سارا قرآن ہوا ہے اللہ نے اپنے آزاد فرمایا میرے بندیاں نے پہلو بستریاں سے دے نہیں یہاں بستریاں سے لیٹ کے چین نہیں آؤں اے بستر چڈ کے وہ چڑے ہوتے نے لالچ کرتے یوس بے ہومایا ایسے ستنے آ جان گے انسان ایسی اندر گر جائے گا کہ صبح مومن ہوئے گا شام تک کافر ہو چکا گا ہو شام مومن جائے گا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا نہ اس حالات اسے ہی نہ جا رہے ہیں ساری زندگی کا تارا عزت نہیں بدل دیا پتہ ہی نہیں لگتا کہ چیز کی دلاتی ہو گیا آج جس ماحول تو اسی گزر رہے ہیں جی زندگی اسی گزار رہے ہیں اگر یہ کیا جائے تو یہ برابر بھی بناوٹ اور تسنو نہیں ہوئے گا کہ ایسے ویسے متقی اور پرہیزگار آدمی صرف جاسے ہاتھ نہیں پہنتا جہاں ہاتھ پی گیا انہیں نہیں چڑیا کچھ نہ دیکھا ہے حرام ہے نہ دیکھا ہے حلال ہے نہ اپنا نہ پرایا کوئی تمیز بھی سامنے نہیں رکھی ہاتھ پہن کی دی دیر ہے بس پھر وہ کھا گیا سب کچھ یہ پرہیزگاری ہاتھ نہیں پی رہا یہ حالات کی دس رہے بےو مہ من وافرنگ صبح مومن سی شام ہو گیا شام نومن تھی صبح تک کافی ہو گیا ایک روڈ پوچھنے نے پوچھا ایک دیہاتی کمار اور بدو شخص آیا صحابا بیان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں اور اسی بڑے ایور نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات اور آپ فرمودات وہی مثال اس طرح بیان کی جانے کا <تصفح> متعدد کہ اڑا اڑدہ کوئی پرندہ آ کے کسی بندے بیٹھ جی پتھرا پیا ہوا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسائل ہو رہے ہیں گفتگو جاری ہے مجلس قائم ہے ایک دیہاتی آیا <تصفح> جا ایک بردو اور شخص آیا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ, وسلم, ہی ہی جی دسو صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کے تے جواب دیں فرمایا اذا اپل تو فن کہ جس ویلے امانت ضائع ہونی شروع ہو گئی قیامت دا انتظار کری قیامت بس آئی کہ آئی سوئیے امانت رسا جب امانت ضائع ہونی شروع ہو گئی سمجھ کی قیامت آئی کے آئی پھر انتظار کریں کیامد انہیں ارض کی تھی کئی فر ستل امانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے امانت دے تو مراد ای ہے کہ جس حکومت امانت ہوا غصے دل امرو اضا رہی ہوئے ابھی ملک دے معاملات حکومت کی بات دو جس ویل نہ اہل لوگوں آ سپرد ہو گئی امانت ضائع ہو گئی اور جس ویسے امانت ضائع ہونی شروع ہو گئی قیامت کری بات انتظار کریں قیامت کیڑی کیڑی بات کا ذکر کیا جائے کیڑے کہڑے محکمے کا تذکرہ کیتا جائے جی اہل لوگ نہیں چھائے گئے معاملات نہ اہن لوگوں کے سپرد نہیں کسی نے کیا خوب کیا ہے یہ راز اب کوئی راز نہیں سب اہل گلستان جان گئے یہ راز اب کوئی راز نہیں سب اہل گلستان جان گئے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو کیتا ذکر کیتا جائے رہا تعلیم ایک ایسا شوبہ ہے کہ جنہوں کام دی ریڑھ دی ہڈی سمجھا جاتا ہے استاد نشرتے کہ وہ استاد ہو گئے پنجابی والا استاد نہ استاد استاد ہی دکھا گیا استاد ہو ہو گئے معلم گئے یہ بڑا معزز پیشہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نما وہ اس اللہ نے میم مہلم اور استاد بنا کے بیچے تعلیم بڑا ہی معزز پیشہ ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ بڑا ہی مقرب رشتہ ہے بڑا ہی پیارا رشتہ ہے ذرا اپنے ملک کی تعلیم کی طرفی نظر دو اس میں نہیں دیکھ لو جس بندے کے پیچھے کل پولیس لگی ہوئی سا وزیر تعلیم ناشتہ جی مرنچ بلا زمانت گرفتاری جاری ہو رہے ہیں وہ وزیر تعلیم یہ غصے تل امرتہ ہوگا اصل فقط فرمایا جس معاملات حکومت باب دو، ملک معاملات، نا سپرد ہونے شروع ہو تو فخ سچ فرمایا ہے اللہ نے <تصفيق> کہ <تصال> یہ <تصال> <تصال> <تصال> <keye>, میرے نا بے لوگ روی اور ہر طرح کی برائی اندر مصروف لوگ اس انتظار اندر بیٹھے نے کہ اللہ آ جائے اللہ کے فرشتے آ جائے اور اللہ اپنا عذاب لے کے آ جائے پھر ایمان یہ اپنی برائیاں تو پھر ہٹوں گے اس انتظار اندر بیٹھے نے کہ عذاب آ جائے اندر میں کر رکھا تھا کہ او بیان نے قیامت مزید بیان فرمائی. او فرما دینے کہ ایک نشانی سے آپ نے یہ دسی فرمایا جس ویل قیامت قریب آ جائے گی علم ختم ہو جائے گا علم ختم ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلاح والے کیا کتاباں گا وہ کتابیں ختم ہو جان ہیں ناپے ہو جان گیا علم ختم ہو جائے گا کتاباں پڑھتی چلیں جا رہی نے لائبریری پڑی گئی نے کتابوں کتاباں چھاپن والے جہاں نے انہوں نے ٹھیک لگا دیتے ہیں کتاباں چھاپ چھاپ آپ نے فرمایا نہیں کتاب ختم نہیں ہوا کتابہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہون گے خانے بھرے ہوئے ہون گے لائبریری اندر گنجائش نہیں ہوئے کتاباں لیکن علم ختم ہو جائے گا کس طرح یق بزل علم بے قب ضلع اللہ اولا کر کے اٹھا لے گا علم ختم ہو جائے گا اچھ ذرا لائبریری اور کتب خانے پھر کے دیکھو ایتاباں جڑی ہوا چکیا ہوا مدت تک انہوں نے کوئی ہاتھ لگاؤ والا نہیں دی زینت بنیا ہوئی اور ہر سال کیونکہ میرا سال اسی محکمے ہے جا میں ذکر کر چکا ہوں لکھا نہیں کروڑوں روپیے فرمایا اللہ عالما نو اٹھا لے گا ایک ایک کر کے عالم جہاں نے وہ دنیا تو ختم ہوتے چلے جان گے قیام کے کوئی پڑھنے والا پڑھان والا نہیں رہیے بہت نظر آسل سانو بھی ایسی عادت پی گئی ہے سامین نو نمازیا نو نسی نو، اپنے مولوی دی رگ دیکھنے ہا. کہ کی دی رگ زیادہ اچھی ہے شیر بڑے نقل اتار اتار کے پڑھ گئے کدی کسی دی نقل نہ گئے کدی کسی کی کاپی کر عالم کتنے بے قبض فرمایا قیامت قریب علما جنہیں اک کک کر کے اللہ سن لے گا اٹھا لے گا دنیا تو لے آئے گا علم ختم کر دے گا علم ختم ہو جائے گا جہالتھا جائے گی جتر دیکھو گے جہال جاہل جاہل اندر خصوصی طور سے فرمایا میری امت تے آخر ایک ایسا وقت آ جائے گا پیامت کے قریب مساج ہوا میرا من بخرا کہ مسجد دیکھنے بڑیاں خوبصورت ہونگیا بڑی نسو نگار بڑا کچھ اتنے گا مساجد تو ہم آئے میرا تم دیکھو دکھ لینی ہوگی اینا خوبصورت مسجد لیکن ہوں من لا ہدایت تو خالی ہونگیاں ہدایت نہیں ملے گی اتنے باقی سب کچھ ہوگا جاہلانہ قبضہ ہوا جہالت کے پتلے مسجد کے آباد کار بنے ہوئے ہون گے علم ختم ہو جائے گا جہالت چھا جائے گی یہ دو نشانیاں بیان فرمائییا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامتی تیسری نشانی دسی فرمایا بدکاری ختم ہو جائے گی جناکاری کا طوفان آ جائے گا اور اسی سمجھیے یا نہ سمجھیے ہوں سے سرکاری سرپرستی حاصل ہے اس بدکاری اے خاندانی منصوبہ بندی کے نام بدکاری رواج نہیں دیا ہوتا کی جا رہا اللہ کا مقابلہ کیا جہلا کو چیلنج کیا جا رہا سارے نہ حکمرانہ یہ غم آ گیا کہ این سال بعد آبادی اینی ہو جائے گی اے شرا اگر اس طرح چلتی رہی پیدائش تھی تھی آبادی اے نہیں ہو جائے گی اللہ نے قرآن اندر واضح الفاظ اندر ارشاد فرمایا ہے لا بد املاق اے بدبختو بد نصیب کھان پین دے ڈر تو اپنی اولاد قتل نہ کرنا کہ یہ کھان گے کتوں پی گے کتوں پہننے گے کی رہنگے کتنے لا تولشم خشمایا <تصفح> کس طرح اس بات نو فرمایا جی جمے سو کی نال آئے سو تنا وقت یاد نہیں معلوم نہیں ماں کو پوچھ لو باپ کو پوچھ لو جب تی دنیا چی سو تے جسم تے ایک بالشت کپڑا پہنچا نگے آئے سو اگر میں تنوں کلا رہا پلا رہا پہنا رہا ضرورتاں پوریاں کر رہا نہ رزو کو کم ہور جہے ہو گے نہ نہیں کھلا سکتا میں نہیں پلا سکتا میرے خزانے ختم ہو گئے میری حکومت کتے چلی رہی ہے میں تو خدا نہیں بنیا ہوا کہ لوٹے آ جان گے میری حکومت ختم ہو جائے گی میں اب والو ویرو گل سا میری تعریف پہنو اے ہے میری صفت سے اے ہے کہ میں ادو بھی رب سا جب کچھ بھی نہیں تھی میں ادو بھی رب ہوا گا جب کچھ بھی نہیں ہو وہ گل اب والو میں ہی پہلا ہوں میں سب کو آخری ہاں وہاں جو کچھ تھنو نظر آ رہا ہے اتھے بھی میری حکومت ہے جو کچھ نظر نہیں آتا اتنے بھی میری حکومت لا تخت اولادکم دم خشیت املاک کھان پین در تو اولاد قتل نہ کرنا اللہ نے جڑی ذمہ داری سادت عائد کی دا جہی ذمے داری انہیں خود کا قرآن یہ پڑھ کے تو دسا کہ رازق اللہ ہے رزق دی ذمہ داری ہوئی اور پلانا وہ ذمہ داری ہے سانوں ایسول ہوں پیا کہ آبادی بڑھ جائے گی ابھی کی کرے گے اچھی کتنے جا گے کی کر کے کتنے جرمایا قیامت کے قریب بدکاری آم ہو جائے گی یہ کرونا اور اربوں روپے جڑے اللہ کا مقابلہ کرنے واسطے خرچ کیتے جا رہے ہیں اور اپنی گردن سے پتہ نہیں کن گنا یہ بد بخت اور بدنصیب چڑھا رہے ہیں اور لگ رہے اگر ای پیسے قوم بھی فلاح و کی فلاح واسطے اس بدماش نے دنیا اندر جڑا. اپنے آپ اللہ بدماش سمجھ لیا ہے امریکہ انہیں جس جگہ سے چلایا ہوا ہے چل رہے سانو اللہ دے وعدہ تے یقین نہیں امریکہ دے وعدہ تے زیادہ یقین پھر بھی اچھی مسلمان دے مسلمان ساڈے اسلام پھر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا اللہ دعدیا سے یقین نہیں اللہ کے واعدے ایسے پختہ ہیں ایسے پکے ہیں ابھی اگر وہ بندے بن جائیے قرآن اندر واہ موجود ہے نوے پارے اندر فرمایا اللہ اللہ کا وعدہ غور ذرا سنو اگر اس زمین دے والے بلو اہل کورا اگر یہ بستیاں شہروں کے دیہات کے رہن, دے، دے، دے رہن زمین اندر بسن والے صحیح انتاز اندر میرے تے ایمان لے آؤ میرا اپنا رب تسلیم کر لو جہی چیز میں حلال کیلال حرام کی حرام سمجھ لگ پہ دو شرط نے سرو انا آنو وتہ پاؤ اگر اہل زمین ایمان لے آ متقی اور پرہیزگار بن جانے جان کی, کی کرتے آسمان اور زمین تو برقتوں کے دروازے کھول دیں سان اپنے رب کے ہی من ہی نہیں یقین ہی نہیں وہ بعد سچا سمجھتے فرمایا بدکاری آم ہو جائے گی یہ قیامت نشانیاں نشانی بیان فرمائی رسول اللہ و شرب الخمر چوتھی نشانی اس حدیث اندر جی حضرت انس بیان فرما رہے ہیں رضی اللہ ایلان عنہ چوتھی علامت اور نشانی قیامت ہی یہ دسی فرمایا سر بل خمر شراب آم پیتی جان لگ پہ اخبار پڑھ کے دیکھتے ہو تو روز فلاں کوٹھی چنیا بوتل شراب برامد ہوئی فلاں سائیکل والے کو بوتلیں ملیاں فلاں ریڈی والے کو مل ملیاں فلاں جگہ سے پٹھی پکڑی گئی شراب بنا اور لکھا ناجائز شراب غور نہیں کرتے اب جا ٹیکس دے جی ڈیوٹی دے دےے دے دے دے وہ جائز شراب ہے تے جدا ٹیکس نہ دیتا دا ہوناجائز شراب ہے اے مسلمان تینوں کب ہوش آ گئے گی جدو فرشتے جتیاں مار شراب اندر بھی جائز اور ناجائز دی تمیز تو کر دیتی. ام ساری دی تم ملک بائش ساریا شرارتوں کی مانچ نو دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ٹیکس دے دیتا جائے دی. وہ جائز ہو جاندی ہے ٹیکس نہ دیتا جائے تے وہ ناجائز رہیں بھائی اکسرو سر بلخبر فرمایا شراب پینے والے لوگ آم نظر آؤ گے اور یہ مطالبہ کیتا جا رہا ہے کہ شراب دیا عام کھولیاں جان اگرچہ پہلے بھی پینے والی کوئی مشکل پیش نہیں آنے انہوں پتا کتوں مل رہی ہے کدوں مل رہی ہے انہوں لیا کے دین والے موجود نام لگا دینے چوڑیاں کا پرمٹ ہے لال مسیح تے شراب تے پی رہا ہے اللہ دیتا ہوں یہ قید نہیں رہی یہ بھی بھی ضرورت نہیں رہی اسلام آباد چلے جاؤ یا کسی لاہور کے وڈے ہوٹل چلے جاؤ شراب دیا دار کھلیاں ہیں جدو مرضی جنی مرضی جس قسم دی مرضی ہے لے لو مل جائے اسی مسلمان ہاں سا ملک اسلامی مش کیا سانوں یہ برت نہیں حاصل ہوتی کہ سارے کئی وڈے وڈیے شراب پیندے پیندے مرد ہے پچھے جریا شراب پیڈ شراب کے نشے چلا گیا اللہ کو اتنے لبارٹری چیک اپ کی بھی ضرورت نہیں وہ جانا کی پی کے آئے اتنے تو لبارٹری چ لے کہ میرے میر اجلا ح حاصل کرو یہ پیتی سی کے نہیں پیتی سی جی پیسے دے دے نہیں پیتی نہیں دے پیتی اتے یہ کیمیکل ایگزامیشن کی بھی ضرورت نہیں اللہ ان پتہ ہے کی کرتا ہے کی پیند شرابیاں دے ہتھے چڑے ہوئے اجے بھی قیامت کے قریب آؤ کا یقین نہ آئے پھر پتہ نہیں کتوں آنا پنج نشانی یہ بیان فرمائی رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم تسی دیکھو گے، محسوس کرو گے کہ مردوں کی تعداد کی تعداد دی چلی جائے گی. اج سروے کر لو پورے ملک دا یہ سلسلہ شروع ہے اور بڑی تیزی نا شروع ہے ایک گھر افراد گن لو اوت بچیاں زیادہ نے بچے تھوڑے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت نشانی بیان کی تھی اور جڑی نسبت بیان کی تھی کہ یہ سلسلہ چلتا چلتا ایک وقت ایسا آ جائے گا وہ نسبت جڑی دل ہلا کے ہے فرمایا ایک وقت ایسا آ جائے گا مردہ کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی ہتا کہ ایک مرد ہو گئے گات ہونگیاں یہ نسبت ہو جائے گی آواتا تو ایک مرد. آبادی دی نسبت ہو جائے گی قیامت کریب اندازہ کرو ذرا اس کے ویل کن بڑا فتنا ہوگا کنی بڑی آزمائش گزرا ہوگا انسان یہ کڑا امتحان آ کے آ رہا ہوگا اس ویلے. اللہ تعالی ہر مسلمان نو محفوظ رکھے پہچان کھولے کل انسان ہو اللہ نے فرمایا انسان کمزور پیدا کیتا کیا گیا بڑے کمزور ہاں بڑے ضعیف ہاں لیکن جس ویلے آکڑ جانے ہیں نا اس ویل سام سب کچھ بھول جانا ہے کہ سارے پلے ہی کچھ نہیں ایک حریف اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات اندر جن قسم دی مخلوق پیدا کیتی کی ساری مخلوقات وچوں سب تو سخت ترین مخلوق انسان ہے نہ سخت اخت نہ پتھر سخت نہ لکڑی نہ کوئی چیز سب تو زیادہ سخت مخلوق انسان قرآن اندر اللہ نے بیان فرمایا لو انگل قرآن من خاص الله لو انزلنا هذا القران اگر اسی نازل کر دیندے اے قران اگر اسی اتار دے اے قران کتے اعلی جبال کسے پہاڑ تے لا رایته اے دیکھن والے تو دیکھ دا خاصن متصدع من خشیت اللہ جس پہاڑ سے یہ قرآن سارا ناگل ہوں اترتا وہ اے کو ڈر دے تے جا سا خوف تاری ہو جاتا کہ او دے تے پہلو تے ایک کپ کپاہٹ تاری ہو جاندی اور او پھر ہل, ہل ہل کے ریزا ریزا ہو جانا ٹوٹ کے بالکل سر جن انسان نے جنہ کے دل تے اس قرآن نے آگ رکھنی سخت مخلوق ہے اللہ ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا رسول اللہ فرمایا سفید پہاڑ پہاڑ پہاڑ بدل لیے کروڑا ٹن وزن جنہ کا ہے نے جگہ بدل لیے کہ وہ گل من لیا جی کہ اللہ نے حکم دیتا انہوں نے پہاڑ کو او اتو چل کے ادھر آ گیا یہ ادھر چلا گیا ٹھیک ہوئے گی گا جی کوئی آ کے تصے نا کہ فلاں آدمی نے اپنی عادت بدل لی ہے جنا چیز بندے دی آزمائش نہ کر لو ان چیز یہ گل نہ مننا کہ انہیں اپنی آدت چنا سخت ہے انسان کن سخت مخلوق ہے میں بار ہار کر چکا اور کرتا گا جد تک اللہ نے توفیق دیتی پچھا اللہ کہ قرآن پہلے پارے اللہ نے فرمایا پہاڑوں دیا پتھر قسم بیان کر دیا فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یشکا فَيَخْرُجُ مِنْهُ جو کہ پہاڑ ایسے نے کہ جڑے اللہ دے ڈر اور خوف نال کہ جڑے ریس سمجھنے نا چشمہ نکل آیا دریا نکل آیا نہر نکل آئی جھیل بن گئی پتھروں پانی نکل نکل کے اللہ پرمانے نے اے پہاڑ میرے ڈر نے اے پانی سارا یہاں نے آنسو جمع ہو کے نکل آیا جائے وَإنَّ لما فَيَخْرُجُ <هُلْمًا> تباز اللہ تو دار دینے کہ او پھر اندر آ اور جاری ہو کہ جو چشمے نکلتے بن جائے وہ نا لما یا پے تو مین خشیا <اللہ> فرمایا جس وی بڑے بڑے تودے گرتے نے پہاڑاً تو پہاڑا دیا چوٹیاں ہزاروں پتھر رک گئی یہ ہو گیا وہ اللہ فرمانے نے وَإنَّ مِنْ ها لما من خشیا پہاڑ میرے کو اتنا ڈرتے نے اتنا ڈردے نے کہ وہ اپنی بلندی قائم نہیں رکھ سکتے وہ چوٹی تو آ کے میرے سامنے سجدے پیتے یہ پانچ آدمی اللہ کے سامنے چکن تیار نہیں اور نشانیاں بیان ہوئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس بیان کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ بشر زندگی وسیحت قرآن و سنتی روشنی اندر مزید نشانیاں بیان کی شاید سن کسے خیال آ جائے شاید کسے اثر ہو جائے اللہ مینو تو قیامت تک آن والے لوگوں نے یہ توفیق دے دے کہ اپنی تیاری ہونی شروع کر دیں گے سی دور ایک وقت وہی شخص سے جڑا ازالہ ہو سکے پیش اون والی ان خصوصاً بزرگ مولانا سب گت اللہ صاحب اللہ سلامت رکھے کا زندہ رکھے نیکی دی رکھے بزرگ ہیں, جماعتے نے کل اپریشن ہی, ہی سامنے. خصوصی دعا کرو. اللہ صحت ایک کاملہ آج فرمائے. باقی بھی اللہ رخا یہ بھی آیا کسی مائی دی طرفوں کہ دو خواتین بے گناہ کسی مقدمے اندر فسیا ہوئی اللہ کو دعا کرو اگر وہ واقعہ تن بے گنا ہے اللہ انہوں نے وہ نجات دے ایک دو سوال بھی دوستوں نے پوچھے نے ایک سوال تے دجال کے بارے اندر ہی پوچھا ہے کہ جال قبل وقت کیوں پیدا کر دیتا گیا یہ اللہ ہی دے سکتے نے اللہ کی حکمت نے کہ انہیں پہلے کیوں پیدا کیتا ہوا ہے اتنے کیوں سملا اندر چکر ہوا ہے کا بھی ان سزا مل رہی ہے یہ سارے سوالات قیامت دن اللہ کو جا سکتے اور جواب دے سکتا ہے حدیث دی گوشنی اندر جو کچھ بیان ہوا میں ارد کر دیتا ہے کہ صحابہ نے اس طرح انکیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درجان زیادہ تفصیلات اندر جان کی سامان اجازت بھی نہیں ایسے معاملات جنہوں دی سنو ضرورت نہیں یہ ایک خبر ہے قیامت کریب رہا ہونا ہے. ساری دنیا دعویٰ دا کر کے تے چکر لگانا ہے لوگوں گمراہ کرے گا جہے خدا من لیں گے وہ کافر ہو جان گے جڑے نہیں منگ گے انہوں کو وہ قتل کرا دے گا وہ شہید ہو جائیں گے تا چار کون ہے عمر کینی ہے کس گناہ چ پھسیا آیا کیوں پہلوں پیدا کیتا گیا نہ نماز پڑھن لگے ہیں دی ضرورت نہ روزہ کھولن لگے ہیں نہ زکوۃ دین لگے نہ حج جان لگے ہیں لہٰذا ایک حدیث دے نے کہ آدمی دے اسلام دی خوبی یہ ہے من حسن اسلام المرء ترک هو ما لا کسے بندے دے اسلام دی خوبی یہ ہے کہ نو دا چیزوں چڈ دینا کوئی تعلق نہیں ہوں دی کوئی ضرورت نہیں خبر چنی اللہ نے دیتی ہے یا او دے پیغمبر نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم او اسی حد تک نو من لے چاہیے کوئی بات کوئی کو مزید معلومات حاصل کرن دی کوشش کرنا یہ سوائے صراط مستقیم تو بھٹک جان اور کوئی نتیجہ نہیں ہے دا ایک سوال کسی دوست نے یہ بھی کیتا ہے کہ گلے اندر کالے رنگ دی یا کسی اور رنگ دی ڈوری پا بارے اندر کی حکم ہے شریعت دا بھائی ڈوری ہو گئے یا پٹا ہو گئے یہ تو جانور نو پائی د انسان پائی دورت اللہ نے اجازت دیتی ہے او گہنا زیور پہن سکتی لیکن مرد تے اللہ نے مرد بنایا مرد کی خوبصورتی یہ شان اللہ نے یہ داڑی بنائی ہے جہی سان پسند نہیں آئی دل شان پٹے جانوروں پائی دے رستے جانوروں کے گلے چند انسان گلے چ نہیں آتے آخری بات یہ ہے